احمدن و صلی علیہ رسول بعد کریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دجال کے فتنے سے دجال ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے اس سے بحث نہیں لیکن دجال کے آنے سے پہلے دجالیت دنیا میں آ چکی ہے د کیا ہے سب سے بڑا نقصان کہ ایمان اور ایمان کی قدر ختم کر کے مادیت کو فروغ دیا جائے کہ ہر چیز پیسے سے آتی ہے اور یہ ایمان اور نماز اور عبادت سے کچھ نہیں ہوتا ذکر کی کوئی اہمیت نہیں اور نمبر دو کہ جھوٹ کو اتنا فنکاری کے ساتھ بولو کہ حق کی پہچان جو ہے وہ ختم ہو جائے یہ ازل سے کافروں کے پاس ایسی طاقت رہی ہے افواہیں پھیلانا اور جھوٹ کو اتنی فنکاری سے بولنا اتنی کثرت سے بولنا کہ لوگ اس کو حق اور سچ سمجھ لیں اور اپنے مقصد کی بات کو اتنا پھیلانا کہ وہ لوگوں کے احساس تک لوگوں کے شعور میں داخل ہو جائے اسی چیز کو جو ہے وہ میڈیا کہتے ہیں اور اسی چیز کو لوگوں کے کان بھرنا کہتے ہیں پرانے زمانے میں اس کو افواہ کہا کرتے تھے تو یہاں دو منٹ کے لیے رک کر ایک بات سمجھ لینا از حد ضروری ہے اسلام کے آغاز میں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے منافقین نے ایک شکل اختیار کی یہ رسول اقدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بھی رسالت موجود ہے نبوت موجود ہے وہی کا سلسلہ قائم ہے منافقین نے کہا کہ ہم نے یہ طرز اسلام کی نشر و اشاعت کو ختم کرنا کیا طریقہ اختیار کیا افواہیں پھیلا دو جو آج کے میڈیا کا کام ہے جھوٹی بات کو اتنا پھیلا دو کہ لوگ اس کو سچ سمجھ لیں وہی کا سلسلہ قائم تھا وہی آگئی للم ینت المنافقون ولدینفی قلوب مردن والمرجفون فل مدینہ مدینہ میں یہ لوگ جو افواہیں پھیلا رہے ہیں ان کو کہہ دیں کہ اگر یہ باز نہ آئے کفی ہا اللہ کلیلہ ہم ان کو مدینہ کی بستی میں رہنے نہیں دیں گے اللہ کی طرف سے حکم آیا پھر یہ حکم آیا کہ آج کے بعد اگر کوئی منافق افواہیں پھیلائے گا جھوٹی بات پھیلائے گا آپ ان کو کہہ دیجئے کہ ہم جہاں تمہیں آپ ان کو جہاں پائیں اتل و ان کو پکڑ کر قتل کر دو جب رسول اقدال صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد تلاوت کی ہوا تو منافقین اس بات سے روک گئے مرجیف کا معنی افوا پھیلانا جھوٹی خبریں پھیلان پھر یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا گروہ آیا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا عرض کیا صلیح صلی جو ہے افواہ کے نتیجے میں پیش آئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر جھوٹی پھیلا دی تو اللہ تبارک وطالعہ نے کہا کہ یہ سوت الشیطان ہے یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے بدر میں ایک انسان کی شکل میں آگیا اور افواہیں پھیلائیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور رسول اقدر صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم پر جو آیات اس زمن میں اتریں وہ ان اتنی واضح ہیں اتنی صاف ہیں پانچویں پارے کی آیات کہ اگر کوئی مسلمان اس کو ان آیات کو سمجھ لے اور ان کی تفسیر کو سمجھ لے کسی بھی تفسیر سے اس ان آیات کا مفہوم سمجھ جائے تو وہ کبھی اس دجالیت کا میڈیا کے فتنے کا شکار نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیہطفت یہ ایک گروہ ہے جو رات کو بیٹھ کے مشورہ کرتا ہے فیدا جا امر امن اول خوف معاملہ امن کا ہو یا معاملہ خوف کا ہو ان کا ان کا کام ہے خبر کو پھیلانا اور نشر کرنا امن کی بات ہے تو یہ اپنا مقصد نکالیں گے اور اگر خوف کی بات ہے کہیں کوئی واقعہ اور حادثہ ہے تو بھی یہ اس حادثے کے اندر سے اپنی خبر اور اپنی بات نکالیں گے فضا جا امرم منل امن خوفی بات معاملہ خوف کا ہو یا امن کا ہو اذا اوبی ان کا کام ہے اس کو پھیلا دینا اور نشر کر دینا اس کو کیا کہتے ہیں عربی کا لفظ اللہ نے کیا استعمال فرمایا اذا اوبی اضاو اضاع کا آپ کیا کریں گے عربی کی آپ ڈکشنری لیں اضاع کو دیکھ لیں اضاء الزاعت سے اضاعات الازا الضاعات اضاعت کا معنی ہے نشریات اضاع کا معنی ہے نیٹ ورک الازاع کا معنی ہے ٹی وی چینل سیدھا سیدھا بنا اب الازاع دیکھ لیں مصر میں الزاعت جو ہے وہ نشریات کو کہتے ہیں ریڈیو کو مزاحات کہتے ہیں ریڈیو خبر کو اضحا بولتے ہیں اور الزاعات کا معنی ہے دنیا کا جدید نشریاتی سسٹم الز جلال نے قرآن پاک میں صدیوں پہلے اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے جو آج کی عربی نشریات کے لیے استعمال کرتی ہے جو آج کا میڈیا نشریات کے لیے استعمال کرتا ہے عربی نشریات کے عربی اعضاح الضاح اللہ ارشاد فرماتے فیدا جا امر بات خوف کی ہو یا بات امن کی ہو اداؤ بھی یہ اپنا مقصد اپنا کام پورا کرتے ہیں ولا ردو الا رسول اگر مسلمانوں کو کوئی معاملہ پیش آئے کوئی خبر ہو یہ اس فتنے کا شکار نہ ہوں ردو الا رسول اگر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تم میں موجود ہیں تو معاملے کو ان کی طرف لے کے جاؤ وہلاد الا رسول اگر آپ اس دنیا میں نہیں تو وہ الا الیمری من ہم تم میں سے جو صاحب معاملہ ہے جو صاحب عقل ہیں جو صاحب شریعت ہے جو علماء ہیں جو اس کی گہرائی کو جاننے والے ہیں جو العمر ہیں معاملے کو ان کی طرف لے کے جاؤ ل علی مح الدین من وہ اس بات کی خبر اس کی تحقیق جو, جو وہ تمہیں بتائیں تم اس پہ یقین رکھو تم پھیلائی ہوئی بات پر پھیلائی ہوئی خبر پر یقین نہیں رکھو بلادو الا رسول ویلا الیمرمنع علمدین یہ ستمبتون ہوں اور یہ اللہ کا تم پر فضل ہے اور اللہ کی تم پر رحمت ہے کہ اللہ تمہیں ایسا حکم دے رہے ہیں ورنہ اگر تم ان خبروں کے پیچھے چلے جاؤ تو یہ تمہیں شیطان کی اتباع تک پہنچا کے رہیں گے فضل اللہ علیہ و رحمت ہو شی <قَلِئًا> دوسری بات رسول اخبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کوئی افواہ زیادہ نہیں پھیل سکی وجہ یہ تھی کہ وہی کا نظام قائم تھا وہی آ جاتی اور خبر بازی ہو جاتی یہ, یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے لیکن انہوں نے اپنی مکمل افواہ کے ذریعے دین کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے اس اس پروپکنڈے کے ذریعے اور قرآن پاک نے دو جگہ ان کے پول کھولے یرییدون ایتف نور اللہ بے افواہ یہ کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی افواہوں سے ختم کر دیں بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنی افواہوں سے افواہ کا معنی جو کی بات سیز اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے نور اللہ بھی اللّٰہ کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ اللّٰہ اپنے اس نور کو مکمل کر کے رہے گا ولو کریل کافرون ولا کریل مشرقون مشرق اور کافروں کو ناگوار لگے تو لگے تو یہ دجالی نظام دجال کے آنے سے پہلے دجالی جعلی دیکھیے کوئی خبر آنے سے پہلے پہلے پوری ایک آنکھ بنتی ہے پھر اس میں کیمرہ بنتا ہے پھر اس کی خبر کو دکھایا جاتا ہے پھر جا کے اس کا پہلے تبرک حاصل کیا جاتا ہے۔ وہ کوئی بھی چینل اتفاق, اتفاق آپ کسی ایک چینل میں کر لیں تو ہو سکتا ہے یہ اتفاق ہو لیکن اگر سب کی ترتیب تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ایک ہی ہو تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ نشیاتی سسٹم ہو یا نیٹ کا سسٹم ہو یہ سارے کے سارے دا سسٹم کا ایک حصہ ہے اور ان کا کام اضاؤ ہے امر بات آپ امن فل امن ہو تو ان کے ہاں امن پھر بھی نہیں ہے اور خوف کی بات ہو تو پھر تو خبروں پہ خبریں جو ہیں وہ ہر خبر ہی جو ہے وہ بریکنگ نیوز ہے تو خدارہ اس فتنے سے یہ دجالیت ہے جو حق کو چھپانے کے لیے ان چیزوں کو اوپر لایا گیا ہے اور کروڑوں کی جو ہے اربوں کی یہ چینل جو ہیں وہ چند چند جو ہے وہ یہ اشتہاری جو اشتہار چلاتے ہیں اس پر نہیں چل رہے کھلم کھلا پاکستان کی وہ خبریں ہمارے پاس موجود ہیں وہ خبریں کہ دنیا کے نشریاتی یہودی اداروں نے جو ایڈ دی ہے اربوں ڈالر کی پاکستانی میڈیا کو وہ اس اس اس کے علاوہ ہے جن کا کام ہی ایڈ دے کر ان سے اپنے مطلب کی خبر لینا حق بات کو چھپانا اور باطل کو اتنی خوبصورتی سے بیان کرنا کہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ بات جو ہے وہ راسخ ہو جائے یہ دجالیت کا ایک ایک, ایک فتنہ ہے اس فتنے کی مختلف صورتیں ہیں کبھی میڈیا کی شکل میں آتا ہے کبھی یہ آپ کو یہ آپ کو کہتا ہے کہ جناب وطن بڑی چیز ہے وطن سے محبت کرنی چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے دین سے دور کرنے کے لیے وطن کو ہے وہ اہمیت دیتا ہے وطن وطن پرستی سکھاتا ہے وطن سے محبت یہ جرم نہیں ہے وطن سے محبت جرم ہے لیکن وطن کی محبت اگر حدود اللہ کے توڑنے پر آمادہ کر دے دین سے دور کر دے تو ایسی محبت جو ہے وہ فتنا بن جاتی ہے وطن تو دور کی بات ہے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں اگر تمہیں دین سے دور کر دیں تو ان سے بڑا فتنہ کوئی نہیں وہ علم وطن پرستی وطن کے نام پر سب سے پہلے پاکستان کے نام پر سب سے پہلے جو ہے وہ قوم کے قوم پرستی زبان پرستی لسان اپنی زبان پرستی اپنے علاقہ پرستی اپنا جو ہے یہ صبائی لسانی تعصب ان سارے جھگڑوں میں کفر مسلمانوں کی صلاحیتوں کو ختم کرنا چاہتا اور یہ وہ بدھ تھے جن کو انبیاء نے آتے ہی توڑا تھا ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام نے اپنے وطن کو چھوڑا تو قوم نے کہا کہ دیکھو تم ہم تو ایک قوم کے ہیں ایک وطن کے ہیں تم ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو چھوڑو تم اس کلمے کو اپنے وطن کی بات کرو تو ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام نے بی چوک میں جاتے ہوئے ہجرت کرتے وقت کہا تھا کھڑے ہو کے انا برا و منکم و ماتون مندون میں <اللہ> تم سے برات کا اعلان کرتا ہوں برات دور کی بات ہے کفرنا بے میں تمہیں کافر سمجھتا ہوں اور کافر بھی دور کی بات ہے وبدا بینا نا و بینا کم الدا و تب الغو تمہارے میرے درمیان کھلی جنگ کا آغاز ہے یہاں تک کہ تم اللہ کی بحدانیت کا اقرار نہ کر لو صرف برات نہیں صرف دشمنی نہیں اس سے بھی آگے کفر کفتوا نہیں انہ من کم مت ابدن کفرنا اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ و واضح ہے بینانا و بین کم الداوت دن کو لیے نہیں ابدا کب تک اطاۃ تؤمنوا بل بح اس لیے اللہ فرماتے ہیں لقت قان علاق اس وطن حسنۃ فی ابراہیم اے ایمان والو تمہارے لیے ابراہیم کے اس اس, اس واقعے میں نمونہ ہے یہ واقعہ اس و ہے یہ والا واقعہ لقت کان علا فی ابراہیم ولدین امنما یہ, یہ واقعہ یہ عقیدہ رکھو کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے جہاں دین کی بات ہے وہاں وطن پرستی وہاں قوم پرستی وہاں لسانیت پرستی وہاں صبائی وہاں نسلی وہاں کچھ بھی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق مٹا دیا تھا اور فرمایا تھا کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی حیثیت حاصل نہیں اللہ کے ہاں تم سارے کے سارے برابر ہو اللہ کے ہاں کوئی قوم قوم نہیں تم سارے کے ہاں برابر ہو انا خلق ناکم مندہ کریں ون سا وجہ اللہ کم شعب نہ اکرم اکم عند اللہ اطقاقم اللہ کے ہاں تمہاری پہچان تمہارے تقوے سے ہے نہ تمہاری قوم سے ہے نہ تمہاری نسل سے ہے نہ تمہارے وطن سے ہے نہ رنگ و نسل سے اللہ تبارک و ان فتنے کی ہر شکل سے جو ہے وہ اللہ تبارک و جو ہے وہ محفوظ فرمائے اور اللہ تبارک و اپنے دین کے محبت نصیب فرمائے اور کافروں سے برات نصیب فرمائے یہ فتنے کی مختلف شکلیں ہیں جو دجال کے آنے سے پہلے دجالیت پھیلا رہی ہیں. وہ دجال کے رستے کو ہموار کرنے کے لیے لوگوں کو کہ ذہنوں کو وہاں تک پہنچانے کے لیے اور دجالیت کا ایک سسٹم ایک ایک فتنہ ایسا ہے کہ اسلام کی معاشرت کو اور عبادت کو نقصان پہنچانا اسلام کو جو بترتیب ترتیب زوال آیا ہے وہ اسی ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نبوت رسالت اور یہ آئی اور ایک دینی ریاست کا قیام ہوا مدینہ ایک ریاست بنا ایک خلافت بنا خلافت راستہ قائم ہوئی اور اوپر کی سطح پر اسلام جو ہے وہ پوری دنیا میں غالب بھی آیا اسلام جو ہے غالب بھی ہوا نافذ بھی ہوا اور ایک اتھارٹی قائم ہوئی اسلام کی احتب و بکر عمر عید عثمان علی رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام ریاستی شکل میں مضبوط نظر آیا دنیا میں نافذ نظر آیا یہ اسلام کے عروج کا زمانہ تھا جس میں مسلمانوں کی سیاست خلافت کی شکل میں باقی تھی مسلمانوں کے پاس معیشت اپنی تھی معاشرت اپنی تھی اور عبادت قائم تھی تو اس کی مثال ہے ایسے جیسے ایک ڈول ہوتا ہے پانی والا ڈول اس میں پانی بھرا جائے سب سے پہلے خلافت اور ریاست کو بھرا جائے پھر معیشت مضبوط ہوئی مسلمانوں کی معاشرت مضبوط تھی مسلمانوں کے عقائد اور جو عبادات تھیں وہ محفوظ تھیں اب سب سے پہلے کیا ہے بھرا کیا گیا سب سے پہلے خلافت اور ریاست کو پھر معیشت کو پھر معاشرت کو پھر مسلمان یہاں تک رہے اب یہ ایک بالٹی ہے اس کے پیندے میں سراخ ہوا مسلمانوں کا زوال کا جو ہے وہ آغاز ہوا اس کی نچلی سطح پر جو نیچے پیندا ہوتا ہے اس میں سراخ ہوا تو سب سے پہلے ہماری کیا چیز گئی نیچے کیا تھا سب سے پہلے مسلمانوں سے مسلمانوں کی خلافت ختم چھن گئی اوپر کی سطح پر ریاست کا خاتمہ ہو گیا اس کی جگہ ظلم آ گیا دہشت آ گئی بادشاہیاں آ گئیں نظام سارا ختم ہو گیا شرازہ بکھر گیا لیکن اس کے باوجود مسلمان چلتے رہے ایک زمانہ گزرا اچھے لوگ تھے حیا تھی دین سے نسبت تھی دین سے محبت تھی علماء تھے فقہاء تھے جو ہے وہ نظام چلتا رہا پھر وقت آیا کہ مسلمانوں کی ریاست ختم ہو جانے کے باوجود مسلمان کی معیشت معاشرت عبادت تین چیزیں باقی رہیں کافی سارا وقت مسلمان گزار گئے پھر وقت آیا کہ مسلمانوں کی جو مضبوط معیشت تھی وہ ختم ہو گیا ایک زمانہ تھا کہ دنیا بھر کی منڈیوں کا ریٹ بغداد سے نکلا کرتا تھا مسلمان کیا تجارت کر رہے ہیں دنیا میں اس کی اہمیت ہوتی جو ہے معیشت جو ہے وہ ختم ہو گئی کنٹرول معیشت کا کفر کے ہاتھ میں چلا گیا مسلمان معاشی طور پر کمزور سے کمزور ہوتا چلا لیکن اس کے باوجود مسلمان میں ایمان حیا دینداری باقی تھی کچھ عرصہ پھر بھی گزار گیا کیوں تو اس کے پاس عبادت بھی تھی اور معاشرت جو تھی وہ اپنی تھی پھر کفر نے یہ وار کیا کہ مسلمان سے مسلمان کی معاشرت چھین لے مسلمان اپنے معاشرتی اقدار کو بھول گیا اس نے کفر کی نقالی شروع کی سر سے لے کر پاؤں تک اب ایک چلتے پھرتے انسانوں میں آپ فرق نہیں کر سکتے کہ کون عیسائی ہے کون یہودی ہے کون مسلمان اس کا لباس بدلا اس کی شکل و صورت بدلے اس کے تہوار بدل گئے اس کے انداز بدل گئے اس کے اطوار بدل گئے اس کی خوشی اور غمی جو ہے وہ بدل گئی اس نے وہ خوشی منانی ہے جو کافر منا رہا ہے اس کی معاشرت جو ہے اس سے ختم ہو گئی اگر کافر نے بسنت منائی ہے تو اس نے کا آمین میں بھی مناؤں گا اس نے یہ ویلٹائن ڈے منایا تو اس نے بھی منایا اس نے کوئی دن منایا تو اس نے بھی منایا یہاں تک کہ مسلمانوں کی ذاتیہ اس کی شکل و صورت کیا ہے جو کافر کی ہے وہی اس کی ہے اگر اس نے پھٹی ہوئی پینٹ پہنی ہے تو اس نے بھی پھٹی ہوئی پینٹ پہنی ہے کیونکہ یہ جی ایک نیا رواج آ گیا ہے دیکھا اپنے پھٹی ہوئی پینٹ نہیں ملتی ہے اور وہ جو ہے گھٹنوں سے پھٹی ہوئی ہوتی ہے اس لیے کہ کافر کو یہ پسند ہے تو ہمارے نوجوان کو بھی یہی پسند ہے جو بال کسی اداکار نے رکھے ہیں وہ ایک مسلمان نوجوان رکھنا پسند کرتا ہے صحابہ کے نام صحاب بدر کے نام اس کو یاد نہیں اور دنیا کی سب کرکٹ ٹیموں کے جو ہے وہ کھلاڑیوں کے نام سارے یاد بدر میں کون شہید ہوا حضور اسلام کی سیرت کیا ہے صحابہ کے کارنامے کیا ہیں صحابہ بے جرنیل کون ہیں اس کو کوئی پتہ نہیں اور اس کو کھلاڑیوں کو سب پتہ ہے اوپننگ کون کرتا ہے اور جو ہے ون ڈاؤن کون آتا ہے یہ یہ ساری اپنا ہی نہیں دوسری ٹیموں کا بھی پتہ ہے کہ اب فلاں آئے گا اب یہ ہوگا اب وہ ہوگا اور ازواج متحرات کا علم نہیں رسول اقدی وسلم کے حرم کون ہیں حضور کی ازواج کون ہیں حضور کی بیویاں کیا ہیں حضور کی اولاد کیا ہے مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں فلموں کے ناموں کا پتہ ہے اداکاروں کا پتہ ہے اداکاراؤں کا پتہ ہے کون کس نمبر پہ جا رہی سب پتہ ہے لیکن نہیں پتہ تو اپنے اپنی اس معاشرت کا نہیں پتا اپنی روایات کا نہیں پتا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نہیں پتا حضور کے گھرانے کا پتہ نہیں وہ چیزیں جو اس کے ذمے محبت نے فرض کر دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے ذمن میں وہ چیزیں اس سے ختم ہو گیا۔ لباس بھی ختم ہو گیا معاشرت ختم ہو گئی السلام علیکم کی آواز جو ہے وہ ختم ہو گئی اب گزرتے ہوئے اس نے بھی کہا ہیلو ہائے اس نے بھی کہا کہ ہیلو ہے اس نے, نے گڈ مارننگ کہا گڈ نائٹ کہا تو اس نے کہا کہ یہ اس سے بہترین لفظ تو ہے ہی نہیں کوئی اور اب ان کہا کرتے تھے ایک صحابی سے رسول اقدم نے سنا تو ناراض ہوئے کہ اسلام کے آنے کے بعد بھی کفر کے الفاظ استعمال کر رہے ہو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کہا کرو انعام اللہ سباہن چھوڑ دو جو کہ جس کا سیدھا سیدھا ترجمہ گڈ مارننگ اللہ تمہاری صبح جو, جو ہے اچھی کرے انام اللہ و صبح عرب اس کو استعمال کرتے تھے صحابہ نے اس کو چھوڑا اور رسول وسلم نے اس کو چھڑوایا پھر تہوار بھی بدل گئے کھانے بھی بدل گئے اب مسلمانوں کے ہاں جو غذائیں تھیں جو جس میں اللہ اللہ نے برکت رکھی تھی ان میں طاقت رکھی تھی وہ جراثیم کے نام پر چھڑوا دی گئیں اور اس کی جگہ منر واٹر اس کی جگہ برگر اس کی جگہ پیزا اس کی جگہ فلاں ایسی چیزیں جن میں مسلمانوں مسلمان نوجوانوں کو طاقت کے لیے ان کے بدن میں کوئی چیز جزو بدن نہیں بنتے معاشرت ختم ہوتی ہوتی ہوتی اب کوئی بھی چیز مسلمانوں کی اقدار میں مسلمانوں کے پاس محفوظ نہیں اللہ قلیل پھر وقت اب اس وقت میں یہ وقت آ گیا ہے کہ خلافت و ریاست معیشت اور معاشرت کے بعد اب کفر حملہ کر رہا ہے تیسری چیز پر جو ایک ہی چیز مسلمانوں کے پاس باقی ہے وہ عبادت وہ عقائد وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت جس کے سہارے مسلمان چل رہا تھا جی رہا تھا کسی بات سے اس کو دل پہ کوئی چوٹ لگ جاتی تھی اس کی زندگی سنور جاتی تھی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اس کے عقائد ٹھیک تھے اس کی سنت ختم ہو کے اس کی جگہ بدت آ گئی جو ہے اور رسول اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ختم کیا جا رہا ہے یہ کافر اپنا آخری بار کر رہا ہے تو قبل اس سے کہ ہمارے پاس یہ آخری چیز بھی چھن جائے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اتفاق و اتحاد کے ساتھ اسی اپنے عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے دجالیت کا سامنا کرنے کے لیے اس کو توڑ کرنے کے لیے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ کی سیرت کو اپنانا ہوگا مسلمان اجتماعی قوت بنیں گے تو مسلمانوں کی عبادت معاشرت معیشت اور ریاست و خلافت جو ہے وہ باقی رہے گی ورنہ مسلمان جو آج نام کا مسلمان ہے یہ اس کا نام بھی ختم ہو جائے گا یہ ضرورت اس بات کی ہے یہ یہ دجالیت ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے اتنا راستہ صاف کر دو کہ دجال کو جو ہے وہ بہت محنت کرنے کی ضرورت نہ نہ پڑے جہاں سے گزرتا جائے لوگوں کے ایمان کے سودے کرتا جائے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال جس جگہ سے گزرے گا فتنہ پھیلاتا جائے گا اور دجال کے حامیوں میں سے اسلام میں سب سے بڑی تعداد عورتوں کی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن ہوگا جو مسلمان ہوگا وہ اپنے گھر کی عورتوں کو اپنی بچیوں کو اپنی بہنوں کو اما اپنی پھپھوں کو اپنے گھر کی خواتین کو باندھ کے رکھے گا اس ڈر سے کہ یہ دجال کی صفوں میں شامل نہ ہو جائیں کمزوری مند ہونے کی وجہ سے ظاہر پر یقین رکھنے کی وجہ سے فائدے والی چیز کو جلدی قبول کر لینے کی وجہ سے نا کہ عقل ہونے کی وجہ سے فتنے میں جلد شکار ہو جانے کی وجہ سے اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال دنیا میں 40 دن رہے گا اس سے زیادہ نہیں لیکن پوری دنیا کے نظام کو اس نے تبدیل کرنا ہے اس میں اس کا جو پہلا دن ہے وہ ایک سال کے برابر دوسرا ایک مہینے کے برابر اور تیسرا ایک ہفتے کے برابر اور باقی دن تمام دوسرے دنوں کی طرح ہیں ایک صحابی نواز ابن اسمحان رضی اللہ تعالیٰ نہ کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول آپ نے جو کہا ہے کہ دجال کا پہلا دن جو ہے وہ ایک سال کے برابر ہوگا تو کیا وہ اس کا فتنہ اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ ہمیں ایک سال کے برابر لگے گا کہ یا سورج کا نظام رک جائے گا اور ایک دن ہی اتنا طویل ہو جائے گا تو رسول اقدام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں وہ وقت اپنی جگہ رک جائے گا اور ایک سال کے برابر ہی وقت گزرے گا تو یارس اللہ ہم نمازیں کیسے ادا کریں گے تو رسول اقبال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اک درولو قدرہ وقت کے اندازے سے صحیح مسلم کی حدیث ہے اخ درولو قدرہ وقت کے اندازے سے نماز پڑھتے رہنا کہ تم اتنی دیر بعد ظہر پڑھتے تھے زہر کی اتنی دیر بعد اثر پڑتے تھے کیونکہ سورج جو ہے اس کے طلوع و غروب کا نظام روک دیا جائے تو اس ایک دن میں اتنی ہی نمازیں آئیں گی جتنی کہ ایک سال میں آتے ہیں پھر ایک مہینے میں اور پھر ایک ہفتے تو دجال کے زمن میں بہت اختصار کے ساتھ دجال سے زیادہ جو ہے دجالیت سے بچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی فیملی کو اپنے دوستوں کو اپنے احباب کو دجالیت کے فتنے سے آگاہ کریں اس فتنے سے ہم نے بچنا ہے جو اس سے پہلے اس کی راہ ہم کر رہا ہے دجال ظاہر کہاں سے ہوگا اگر وہ کسی جزیرے میں ہے اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اللہ کی نگرانی میں ہے فرشتے اس پر پہرا دے رہے ہیں تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال ایران کے صوبہ اصفہان کی بستی یہودیہ سے ظاہر ہوگا اور وہاں سے وہ اعلان کرے گا کچھ کی فتح کے بعد کے میں دنیا میں ظاہر ہو گیا ستر ہزار یہودی اس کے ساتھ ہوں گے جو اس کے ہم انوا ستر ہزار یہودی اس کے ساتھ ہوں اسفہان جو ہے یہ یہودیوں اس کا ایران کا بڑا صوبہ ہے اور اس میں بہت تعداد میں جو ہے وہ یہودی جو ہیں وہ موجود ہیں اور یہودیوں کی جو ہے بظاہر مخالفت کرنے والا ایران جو ہے وہ در حقیقت در پردہ جو ہے وہ کفر ہی کا اعلی کار ہے اس کی تفصیل کا وقت نہیں اس کے لیے جو ہے وہ اس کی ایک ہی مثال جو کافی ہے کہ صبح شاہ بھائی اففان میں اصفہان جو ان کا ہے صوبہ اس میں جب سے یہ انقلاب آیا اور یہ گورمنٹ آئی ہے اس میں تقریباً بتیس سال ہو گئے اس کی گورنر میئر شپ جو ہے وہ یہودیوں کے پاس یعنی ایسا ممکن ہی نہیں دیکھیے ایران میں بڑے بڑے صوبے ہیں زائدان ایک صوبہ ہے جس میں سنی اکثریتی علاقہ ہے بہت زیادہ سنی ہیں 98% اس میں سنی چار چار ہزار طالب علم ایک مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اہل سنت والجماعت کے مدارے سے وہاں مسلمانوں کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے میئر شپ کہاں سے ملنی گورنر کہاں سے بنے لیکن اسفہان میں جہاں پانچ پرسینٹ سے زیادہ یہودی نہیں ہے یہ معاہدہ ہے کہ اسفہان کی جو میئر شپ وہ ہمیشہ یہودیوں کے پاس رہے گی وہاں کا گورنر ہمیشہ یہودی ہوتا ہے. تو چونکہ دجالنے والوں سے نکلنا ہے اور بڑا مرکز ہے یہودیوں کا بڑا عبادت خانہ ہے اور ان کے اس عبادت خانے پہ جو ہے وہ ایران کا پرچم نہیں لگتا اسرائیل کا پرچم لگتا ہے اور اس میں مکمل آزادی کے ساتھ جو ہے وہ یہودی وہاں پورے پروٹوکول کے ساتھ رہ رہے ہیں جہاں سے دجال نے خروج کرنا ہے یہ اس بات کی کھلی نشانی کون کس کے ساتھ